باللہ من الحمنِطََََن الرجیم بسم اللہ الرّحمٰن الرحيم قَد سم اللّہ كوللطى ثم القوللطيى تجا دل و كفيض وجيحا و تشتقى اہل يسم وطح يسمع ركما ان اللہ سميم بصير مقصد سور مجادل كا ترغیب الاجہاد والانفاق صورت میں رد ہے رسم باطل کا عربوں میں ایک باطل رسم باطل طریقہ اظہار کا تھا کہ جس سے جن کلمات کے کہنے سے ایک عورت یا اس کے شوہر پر وہ حرام قرار دی جاتی اور ابدی وہ حرام ہو جاتی جیسے طلاق کے ذریعے ایک عورت اپنے خاون سے جدا ہو جاتی ہے تو ان کلمات کو بھی ایسے ہی گردانہ جاتا تھا تو صورت میں رد ہے رسم باطل کا اور ساتھ میں جماعت کی مضبوطی کے لیے مسلمانوں کے نظم کے لیے اور مسلمانوں کے جماعت اور تنظیم کے لیے بعض قواعد یہ ذکر کیے جاتے ہیں سورت کے آغاز میں زہار کا یہ حکم یہ بیان کیا جاتا ہے یہ قد اللہ قول تھی تو جا دل و کفی یقیناً یقیناً سنی اللہ نے یہ تحقیق سنی اللہ نے قول بات یہ التی اس عورت کی یہ تجا دل کا فیضو جہاں <تصفيق> کہ جو بحث مباحثہ کر رہی تھی آپ کے ساتھ ہے پیغمبر فی جہا اپنے شوہر کے معاملے میں شوہر کے ساتھ جو اس کا معاملہ پیش آیا تھا اور اوسب نسامت نے اسے جو کلمات وہ کہے تھے اور جو الفاظ وہ ادا کیے تھے تو اس معاملے میں وہ آئی تھی اور اللہ کے پیغمبر کے ساتھ گفتگو کر رہی تھی اور بحث مباحثہ کر رہی تھی دراصل یہ اوسب نے سامت یہ بوڑھے تھے اور کل ہم نے یہ روایت ہم نے ذکر بھی کی تھی کہ انہوں نے اپنی بیوی قولا بنت سالبہ جی ان سے یہ الفاظ کہے تھے انت علیہ کا ظاہر امی کہ تو میرے لیے میرے ماں کی پشت کی طرح حرام ہے تو میرے لیے ایسی ہے جیسے میری ماں کی پشت تو زمانے جاہلیت میں یہ جو لفظ ہے تو یہ ابدی حرمت کے لیے یہ بولا جاتا تھا تو خولا چونکہ ان کی عمر وہ بھی گزر چکی ہے تو وہ اس حوالے سے آئی کہ میری جوانی جو ہے تو وہ اس شوہر کی خدمت میں وہ گزر گئی تو اب میں اس عمر میں میں کہاں جاؤں اور میرے بچوں کا کیا ہوگا تو وہ وطشت کی اللّہ وہ اللہ سے یہی فریاد کر رہی تھی کہ میرے لیے کوئی سہولت اس معاملے میں تو اسی سلسلے میں یہ آیات یہ نازل ہوئی ہیں یہ قد سمع اللہ قول کی تحقیق سنی اللہ نے بات و عورت کی تو جا دلکا کہ جو بحث مباحثہ کر رہی تھی آپ کے ساتھ ہے پیغمبر فی جہاں اپنے شوہر کے معاملے میں و تشت کی اللہ اور وہ فریاد کر رہی تھی اللہ, اللہ کو کہ جی اللہ کو اپنی فریاد وہ کر رہی تھی اب یہاں پہ بظاہر سامنے جو شخصیت ہے جن کے ساتھ وہ گفتگو کر رہی ہے مخلوق میں سب سے زیادہ عزت والے مخلوق میں سب سے زیادہ اللہ کو قریب وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے لیکن جی ان کے سامنے وہ فریاد نہیں کر رہی ان سے بحث مباحثہ کر رہی ہے لیکن در حقیقت جو فریاد ہے تو وہ اللہ کے سامنے اور عاجزی وہ اللہ کے سامنے وہ کر رہی ہے سورہ یوسف میں ہم نے یہ بات ذکر کی تھی حضرت یعقوب علیہ السلام کے متعلق ان نما اشکو بسی وحزنی الا کہ ایک ہے شکایت الا اللہ یہ اللہ کو اپنی فریاد وہ کرنا یہ شریعت اس کا تقاضہ بھی کرتی ہے کہ بندہ فریاد اللہ کے سامنے کرے دعا اللہ سے مانگے اور یہ توحید کا اعلیٰ مرتبہ ہے اور ایک ہے شکایت من اللہ اللہ سے شکایت کرنا جیسا کہ عام طور پہ بعض جاہل لوگوں کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ جو قرآن اور سنت نہیں سمجھتے اور تھوڑی سی مصیبت آئی کوئی غم آیا اور اللہ سے شکوے شکایتیں کرنے لگ گئے کہ اللہ تو نے مجھے ہی دیکھا ہے اور یہ غم اور یہ مصیبت یہ مجھی پر آنی تھی تو ایسی قسم کی جو شکایتیں اور فریادیں ہیں اللہ سے تو یہ درست نہیں ہے اور یہ جاہلوں کا طریقہ ہے اور ایک ہے اللہ کے سامنے اپنی عاجزی وہ پیش کرنا تو یہ توحید کا اعلیٰ مرتبہ اور مقام ہے وہ تشتقی اے اور وہ فریاد کر رہی تھی اے اللہ اللہ کے سامنے کہ اللہ کو اپنی فریاد وہ ظاہر کر رہی تھی اللہ یس متحا و اور اللہ وہ سن رہے ہیں تحاورکما تم دونوں کی بات چیت تحاور یہ مصدر ہے باب تفاعل سے تحاور یا تحاور تحاور باب تفاعل سے یہ مصدر ہے باہم آپس میں بات چیت کرنا اسی لیے ہیوار کا جو لفظ ہے عام طور پہ جب کسی کانفرنس میں یا کوئی گول میز کانفرنس ہوتی ہے ڈائلاگ جہاں پہ ہوتا ہے تو اس کے لیے عربی میں جو لفظ استعمال کرتے ہیں وہ ہے ہیوار ہیوار اصل میں ڈائلاگ کو کہتے ہیں یعنی آپس میں جو گفت و شنید ہوتی ہے اور آپس میں جو بات چیت وہ کی جاتی ہے تو اس کے لیے عربی میں لفظ ہیوار استعمال کیا جاتا ہے اللہ یسما رقم اور اللہ وہ سن رہے ہیں تمہاری تم دونوں کی بات چیت کی ان اللہ سمیع بصیر سوال آتا ہے کہ نیچے وہ خاتون وہ عورت بات زمین پر کر رہی تھی اللہ کے رسول کے ساتھ ان کے گھر میں کر رہے تھے ام المنین عائشہ کے گھر میں اور اللہ وہ آرش پر ان کی گفتگو وہ سن رہے تھے تو وجہ یہ ہے ان اللہ سمی بصیر وجہ یہ کہ بے شک اللہ سمیع ان وہ خوب سننے والا بصیر اور خوب دیکھنے والا ہے اس کا سننا وہ انسانوں کی طرح نہیں ہے کہ وہ اگر یہ قریب سے کوئی سن رہا ہو تو سنے گا اور دور سے وہ نہیں سنے گا سمیع بصیر سورہ فاتحہ میں ہم نے پہلے ہی لفظ میں الحمد میں ہم نے امام راضی کے حوالے سے ذکر کیا تھا کہ قرآن میں یہ اللہ کی صفات یہ تین قسم پر آتی ہیں بعض وہ صفات ہیں کہ جو اللہ کے لیے خاص ہیں جیسے لفظ اللہ لفظ رحمان یا اسی طرح خالق یہ الفاظ ایسے ہیں کہ جو صرف اللہ ہی کے لیے کہے جائیں دوسرے وہ الفاظ ہیں جو دوسری وہ صفات ہیں کہ جو مخلوق کی صفات ہیں خالصتاً مثلاً کھانا ہے پینا ہے سونا ہے یہ مخلوق کی صفات ہیں یہ تین قسم کی صفات یہ قرآن میں ذکر ہوتی ہیں تو اللہ کے لیے بعض وہ صفات کے جو صرف اللہ کے لیے کہے جائیں گے دوسری وہ صفات کہ جو مخلوق کی ہے تو انہیں اللہ کے لیے نہیں کہا جائے گا وہ اللہ کے حق میں ممتنع ہیں یعنی کھانا پینا سونا یہ مخلوق کی صفات ہیں اور تعریفیں ہیں انہیں اللہ کے لیے کہنا یہ نہایت بے ادبی ہے بلکہ دائرہ اسلام سے خروج ہے شرک ہے اور تیسری قسم کی صفات وہ ہیں کہ جو صرف لفظ میں مشترک ہیں انہیں اللہ کے لیے بھی قرآن استعمال کرتا ہے اور مخلوق کے لیے بھی وہ الفاظ وہ استعمال کیے جاتے ہیں سورہ فاتحہ میں انی تینوں قسم کی صفات کی مثالیں ان پہلی تین آیات میں یہ تینوں قسم کی مثالیں یہ موجود ہیں مثلا لفظ اللہ اب لفظ اللہ یہ نام صرف اللہ ہی کے لیے یہ استعمال کیا جا سکتا ہے اسی طرح الہ یہ صرف اللہ ہے رحمان وہاں پہ یہ نام صرف اللہ ہی کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے یہ ایک مثال ہے دوسری مثال بعض ایسی صفات ہیں کہ جو اگر اضافت کے ساتھ استعمال کی جائیں تو اضافت کو دیکھا جائے گا مضاف الہ کو اب مثلا رب العالمین تو اگر رب کی اضافت العالمین کی جانب کی جائے کہ تمام جہانوں کا پروردگار ہے تو پھر یہ اسم اور یہ صفت یہ صرف اللہ ہی کے لیے کہی جائے گی لیکن اگر رب کی اضافت یہ کسی چیز کی جانب کی جائے مثلا کہا جائے رب العبل اونٹوں کا مالک تو اس کا اطلاق انسان کے لیے ہوتا ہے جواز ہے اسی طرح رب البیت اس گھر کا مالک رب الدار اس گھر کا مالک تو یہ جائز ہے کیونکہ وہاں پہ مضاف الہ جو ہے وہ تبدیل ہو گیا ہے اور رحیم اب یہ ایسی صفت ہے کہ جو اللہ کے حق میں بھی مستعمل ہے اور اسی طرح مخلوق کے حق میں جیسے اللہ کے پیغمبر کے لیے بھی رعوف الرحیم یہ الفاظ یہ استعمال ہوتے ہیں تو سورہ فاتحہ میں ان صفات کی وہ مثالیں وہ بھی موجود ہیں تو یہاں پہ سمیع اور بصیر یہ بھی ان صفات میں آتا ہے کہ جو لفظ میں مشترک ہیں لیکن حقیقت میں بہت فرق ہے سمیہ سننے والا بصیر دیکھنے والا لیکن اللہ کا سننا اللہ کا دیکھنا یہ لئی سکم اس لیے ان سورۂ شورہ میں آپ لوگوں نے پڑھا کہ اللہ کی صفت کی طرح کوئی چیز وہ نہیں ہے اور اللہ کی صفات جیسی ہیں اللہ سننے کے لیے کانوں کا محتاج نہیں دیکھنے کے لیے آنکھوں کا محتاج نہیں دیکھنے کے لیے اللہ کے سامنے روشنی اور اندھیرا نہیں انسان اندھیرے میں دیکھ نہیں سکتا روشنی میں وہ دیکھ سکتا ہے اسی طرح سننے میں قریب کی سنتا ہے اور دور کی وہ نہیں سنتا بلکہ خود یہاں پہ عیسائیت کے شان نزول میں جو حدیث کی کتابوں میں جو روایت ہے ام المن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت بخاری میں ذکر ہے لیکن بخاری میں تالیقاً ہے تالیقاً یعنی یہ وہ روایت ہوتی ہے کہ جسے محدثین کامل صنعت کے ساتھ ذکر نہیں کرتے اور موصول یعنی پوری صنعت کے ساتھ یہ حدیث کی دیگر کتابوں میں ہے مثلاً نسائی میں ہے بعض لوگ اسے نسائی پڑھتے ہیں نون کے زیر کے ساتھ یہ ٹھیک نہیں ہے نسا یہ ایران میں ایک علاقہ ہے نسا اسی کی جانب یہ احمد ابن شعیب ان تو یہ روایت یہ سنن نسائی کی ہے اسی طرح ابن ماجہ میں مسند احمد میں ان کتابوں میں یہ روایت اور امام بخاری نے اس روایت کو تالیخ ذکر کیا ہے ام المنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ فرماتی ہیں کہ واقعی یہ اللہ اس کا سننا وہ سننا ہے یہ الحمد للہ و سیاسم رحو تمام تعریفیں خدائی کی الوحیت کی یہ اس ذات کے لیے ہیں کہ جس کا سننا یہ پوری مخلوق کی آوازوں کو وہ شامل ہے اور کوئی چیز وہ اس کے سننے سے وہ مخفی نہیں ہے خولہ بنت علبا اللہ کے پیغمبر کے پاس آئیں اپنے شوہر کی شکایت کرنے فریاد کرنے اور میرے ہی گھر میں وہ کھڑی تھیں اللہ کے پیغمبر کے ساتھ گفتگو کر رہی تھی فقانہ یکفا علیہ کلامہ اپنے ہی گھر میں کھڑے ہو کے مجھے اس کی باتیں وہ سنائی نہیں دے رہی تھیں کیونکہ وہ کچھ فاصلے پہ تھی اور وہ اللہ کے پیغمبر سے وہ بات کر رہی تھی لیکن وہ جو عرش پہ جو ذات ہے تو اس ذات نے اس کی وہ گفتگو وہ سنی اور اس نے یہ آیات یہ نازل کی قد سمع اللہ قلتی تو جا دل و کفی زو و تشتکی اد اللہ تو اللہ ایسے سمیع اور بصیر ہے کہ ان اللہ سمیع ام بصیر بے شک اللہ وہ خوب سننے والا بصیر اور وہ خوب دیکھنے والا ہے وہ خوب وہ دیکھنے والا ہے امام راضی کہتے ہیں کہ خولہ بنت سالبہ کا یہ واقعہ یہ اس بات پر دلیل ہے کہ انسان کی امید یہ مخلوق سے یہ کٹ جائے اور سوائے خالق کے اس کے پاس کوئی چارہ نہ ہو تو اللہ ضرور اس کی مدد کرتا ہے جب انسان مخلوق سے اپنی امید کو کاٹ دے اور سوائے خالق کے وہ کسی اور کے سامنے وہ فریاد نہ کرے تو اللہ ایسی صورت میں ضرور اس کی وہ مدد کرتا ہے کہ امام بخاری کی متعدد کتابیں ہیں صحیح یہ جو زیادہ مشہور کتاب ہے وہ تو ان کی صحیح بخاری ہے اسف القتبا بعد کتاب اللہ قرآن کے بعد جو سب سے زیادہ اتھینٹک بک ہے کہ جس میں اللہ کے پیغمبر کے اقوال اور افعال احادیث رسول وہ ذکر ہیں اور جس پر پوری امت کا اجماع ہے وہ صحیح بخاری ہے لیکن اس کے علاوہ امام بخاری کی اور بھی متعدد کتابیں ہیں انہیں میں سے ایک کتاب امام بخاری کی وہ تاریخ کبیر ہے بعض اوقات بعض لوگ یہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جی امام بخاری کی یہ جو تاریخ ہے تو کیا اس تاریخ کو پڑھنا چاہیے دراصل وہ تاریخ سے یہی عام معروف تاریخ کی ہسٹری کی جو کتابیں ہیں تو انہی کو مراد لیتے ہیں حالانکہ تاریخ کبیر امام بخاری کی یہ وہ تاریخ نہیں ہے کہ جیسے ابن کثیر کی الوداع ون نہایا ہے کہ جس میں انہوں نے کائنات کے آغاز سے حضرت آدم سے یہ واقعات یہ ذکر کیے ہیں امام بخاری کی تاریخ کبیر یہ ابن جریر کی تاریخ ابن جریر کی طرح نہیں ہے تاریخ الملوک والعمم یا اسی طرح دیگر کتابیں ابن اسیر کی کامل اور ابن جوزی کی المنتظم فی تاریخ الملوک والعمم اس جیسی وہ تاریخ نہیں ہے بلکہ تاریخ کبیر امام بخاری چونکہ محدث ہیں اس میں انہوں نے جو راوی ہیں جو حدیث کے روات ہیں اس میں انہوں نے ان کے احوال ذکر کیے ہیں اسی لیے جو کتابیں آپ کو تاریخ بغداد بہت متعدد جلدوں پر آپ کو تاریخ بغداد مل جائے گی خطیب بغدادی کی تو دراصل وہ بھی تاریخ کی کتاب نہیں ہے بلکہ اصل میں وہ علم حدیث کے پیرائے میں روات کے راویوں کے احوال پر وہ لکھی گئی ہے اسی طرح تاریخ دمشق اسی جلدوں میں ہے تاریخ ابن عساکر کے نام سے تو تاریخ دمشق یہ بھی اصل میں ایک محدث نے لکھی ہے اور جس میں راویوں کے احوال ہیں اسی لیے ان باتوں کو ان اصطلاحات کو سمجھنا چاہیے جیسے صلف میں تعبین میں اور پہلے زمانے میں جو بالکل ابتدائی زمانہ تھا تو اس زمانے میں جیسے سننا کے نام سے جو کتابیں لکھی جاتی ہیں مثلاً اسنہ لالکائی کی اسنہ خلال کی یہ جو مختلف کتابیں ہیں تو سننا یہ ان ناموں سے جو کتابیں وہ لکھی جاتی تھیں تو یہ عقائد پہ لکھی جاتی تھیں حالانکہ عام طور پہ لفظ سنت یہ تو عمل کے لیے اور ان چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے تو سنت کے نام سے بہت ساری کتابیں وہ لکھی گئی ہیں اور ان سے مراد اس کتابوں میں بالکل وہ عقائد کا عقائد سے بحث کی گئی ہے تو دراصل یہ اصطلاحات ہیں کہ جن اصطلاحات کو سمجھنا یہ ضروری ہوتا ہے تو امام بخاری نے تاریخ کبیر میں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ یہ ذکر کیا ہے سمامہ ابن حزن ایک راوی ہیں تابی ہیں وہ کہتے ہیں حضرت عمر وہ گدے پر سوار ہو کے راستے پر وہ چل رہے تھے کہ راستے میں ایک عورت کے ساتھ ان کا سامنا ہوا اور اس عورت نے حضرت عمر سے کہا کہ قف یا عمر عمر کھڑے ہو جاؤ حضرت عمر وہ کھڑے ہو گئے اور اس عورت کی زبان میں اور ان کی گفتگو میں درشتی تھی اور وہ بڑے سخت انداز میں وہ گفتگو کر رہی تھی ایک شخص نے حضرت عمر سے کہا یا امیر المومنین میں نے جی آج کی طرح کا دن جو ہے وہ نہیں دیکھا اور یہ کیا معاملہ ہے کہ آپ ایک خاتون کے ساتھ بالکل یعنی بالکل ایسے ادب سے ان کی باتیں جو ہے وہ سن رہے تھے اور بلکل آپ کوئی ری ایکشن اور کوئی رد عمل وہ ظاہر نہیں کر رہے تھے حضرت عمر صحابہ کے قرآن کے ساتھ قرآن کو وہ جیسے سمجھتے تھے انسان حیران رہ جائے آج صحابہ کرام پر بھونکنے والے وہ ان پر افسوس اتا ہے حضرت عمر نے کہا و ما يمنعني ان استمع اليها اور میں کیسے اس خاتون کی باتوں کو میں نہیں سنوں گا وہی الی استمع الله لها وہ خاتون کے جس کی باتیں اللہ نے سنی ہیں عرش پہ تو میں کیسے ان کی باتیں وہ نہیں سنوں گا اور اللہ نے انہی کے متعلق یہ آیات نازل کی ہے قد سمع الله قول التي تجادلكا فیزو تو یہاں پہ ان آیات میں اسی خاتون کا یہ واقعہ یہ ذکر کیا جاتا ہے یہ قد سمعلطی تحقیق سنی اللہ نے بات اس خاتون کی اس عورت کی کہ جو بحث مباحثہ کر رہی تھی آپ کے ساتھ فیضو جہاں اپنے شوہر کے معاملے میں اور شوہر کے معاملے میں وہ اس وجہ سے وہ بحث کر رہی تھی کہ وہ و تش ت اللہ اور وہ فریاد کر رہی تھی اے اللہ اللہ کے سامنے کہ میں اب اس بڑھاپے میں میں کہاں جاؤں گی اور میں اکیلے وہ کیا کروں گی کیونکہ اولاد بھی ان کی وہ بچے تھے اور جی اگر انہیں شوہر کے ذمے وہ چھوڑتے ہیں تو وہ ضائع ہو جائیں گے کیونکہ اکثر ایسے افتراق میں اور ایسی جدائی میں یہ تو بے وقوف میاں بیوی ان کی سوچ ہوتی ہے کہ آپس میں افتراق اور جدائی ہو کہ وہ اس دوسرے اس پر خوشی مناتے ہیں حالانکہ اس کی وجہ سے اگر اولاد کو شوہر کے ذمے وہ چھوڑتے ہیں تو وہ ضائع ہو جاتے ہیں اور اگر ماں کے ذمے اور ان کے حوالے وہ کیا جاتا ہے تو پھر ان کی وہ مناسب کفالت وہ پھر مشکل ہے تو اسی لیے وہ فریاد کر رہی تھی اللہ کے سامنے وہ تشکی الہ اللہ اور وہ فریاد کر رہی تھی اللہ کے سامنے والله يسمع تحاوركما اور اللہ سن رہے ہیں تم دونوں کی بات چیت ان اللہ سمیع بصیر بے شک اللہ خوب سننے والا بصیر اور خوب دیکھنے والا ہے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین